تعالى یمین کے مسائل چل رہے ہیں بھائی کہ مختلف لفظوں کے ساتھ جو قسم اٹھائی جائے یا مختلف باتوں پر جو قسم اٹھائی جائے تو کیا حکم ہے تو کہتے ہیں وہ ان خالہ فلا نہ صورت یہ ہے ایک شخص نے قسم اٹھائی مثلاً بھائی اس کے ساتھی نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا اس نے کہا بھائی اگر مجھے استطاعت ہوئی اگر اگر اس بات کی استطاعت ہوئی آپ کے گھر آنے کی استطاعت ہوئی تو کل میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا تو اگلے دن وہ نہیں جا سکا تو کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کیونکہ اس نے لفظ کیا کہا تھا اگر استطاعت ہوئی مجھے تو کہتے ہیں یاد رکھیے غورف کے اندر یہ محمول کیا جاتا ہے استطاعت صحت پر یعنی صحت صحیح ہے یا یوں کہیں کہ جب کوئی بھی مانع نہ پایا جائے کوئی چیز مانع نہیں تھی نہ کوئی اس کو بیماری تھی نہ اسباب غائب تھے ہر چیز موجود تھی صحت بھی تھی اسباب بھی موجود تھے جانے کے پھر یہ نہیں گیا اگلے دن تو یہ کیا ہو جائے گا خانص ہو جائے گا تو یہاں استطاعت سے استطاعت صحت مراد لیں گے استطاعت قدرت نہیں مراد لیں گے استطاعت قدرت یہ مثلا وہ کہتا ہے بھائی میرے لیے وہ نہیں گیا بھئی آپ تو نہیں آئے آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ میرے پاس ضرور آئیں گے کہتا بھئی اللہ تعالی نے میرے لیے مقدر ہی نہیں فرمایا تھا اگر مقدر فرمایا ہوتا تو میں ضرور آتا میں نہیں آیا معلوم ہوا اللہ نے میرے لیے مقدر نہیں فرمایا تھا جب اللہ نے مقدر نہیں فرمایا تو معلوم ہوا میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کرنے کی تو میں نہیں آ سکا اور میری قسم بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ میں نے تو کیا کہا تھا اگر استطاعت کہتے ہیں نہیں بھائی عرف کے اندر جو ہے یہ قسام کس پر محمول کی جاتی ہے اسباب پر کہ اسباب موجود ہیں تو یہ استطاعت ہے اگر اسباب موجود نہ ہو تو استطاعت نہیں ہے تو یہ جو اس نے کہا کہ استطاعت قدرت مراد لینا چاہتا ہے یہ درست نہیں ہے بھائی کیا مراد لیں گے اسے بات سمجھ میں آئی بھائی استطاعت قدرت سمجھ میں آیا اللہ نے جب مقدر ایک کام مقدر کہتے ہیں میرے لیے نہیں فرمایا تھا تو میں میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے جب اللہ نے نہیں مقدر فرمایا تو میں کیسے کر سکتا ہوں میرے اندر استطاعت ہی نہیں تھی اور میں نے تو کہا تھا اگر استطاعت ہوئی تو پھر میں آؤں گا تو یہ استطاعت صحت پر محمول ہوگا سمجھ میں آیا یعنی اگر اس کے پاس سارے اسباب موجود ہیں سواری وغیرہ بھی ہے کوئی مانیہ بھی نہیں ہے کوئی مرض بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی کیونکہ استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں کیا تو کہتے ہیں وہ ان اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کے پاس ضرور آئے گا انہیں اگر اسے استطاعت ہوئی استطاعت تو یہ قسم محمول ہوگی فہاد نہ عربی زبان کی فائدے بات بیان ہو رہے ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا ایک وقت تک ہین کا لفظ استعمال کیا بھائی اور نکرہ استعمال کیا کہتے ہیں ہین وقت کو کہتے ہیں مولانا اور وقت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے چھ ماہ مراد لے لیے جائیں گی کیونکہ یہ متوسط ہے بھائی چھ مہینے تک معلوم ہو اس نے کتنے مہینے کی قسم اٹھا لی ہے چھ ماہ کی میں چھ ماہ تک فلاں سے بات نہیں کروں گا بھائی سمجھ میں یہ بات روایات میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھائی حضب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ, عنہ روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے چھ ماہ مراد ہیں تو چھ ماہ پر محمول کر لیں گے ورنہ ہی تو مطلق وقت کو کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہو یہ بھی وقت ہے کئی سال ہو یہ بھی کیا ہے وقت ہے تو متوسط درجہ مراد لے لیجیے یعنی چھ ماہ بھئے. تو حین کے لفظ کا یہ حکم ہے نکرہ استعمال کرو اگر معرفہ استعمال کرو الحین کہتے ہیں پھر بھی یہی حکم ہے اسی طرح زمان کا لفظ ہے زمانہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو زمانا نکرہ چاہے ذکر کرے چاہے الزمان معرفہ ذکر کرے اس پر الاسلام لے آئے دونوں صورتوں کا یہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَإِن فَأَلَّا حِينًا اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا حیناً ایک وقت تک او زمان یا ایک زمانے تک اویلخین اویل زمانہ دیکھا لام لے آئے تو چاہے لام ان پر لائے یا نہ لائے اشہورین تو یہ چھ ماہ پر محمول ہے یہ قسم الدَّهْرُ يوسف و محمد اللہ اور اسی طرح دہر کا لفظ ہے امام ابھی یوسف اور امام محمد اللہ کے نزدیک کون سا لفظ ہے علف معرفہ لیکن یاد رکھیے بھائی نکیرا یہاں مراد ہے نکیرہ دہر کا لفظ نکیرا ذکر کیا تو پھر اس سے ماہ مراد ہیں صاحب ان کے نزدیک بھائی اور اگر معرفہ استعمال کیا الدہر الاسلام کے ساتھ کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا الدہرہ زمانے تک تو اس سے یاد رکھیے ابد مراد ہوگا کیا مراد ہوگا یعنی مانا یہ میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس سے بات چیت ختم کر دی اب جب بھی اس سے بات کرے گا ہانست ہو جائے گا بھائی تو یہ بات قسموں کی چل رہی ہے بھائی سمجھ میں آیا یہ وہ الگ گناہ ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ بلا وجہ بات چیت چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تین دن سے زیادہ بات چیت نہیں ختم کرنی چاہیے لیکن بات چل رہی ہے بھائی کہ خانص ہو گیا خانص نہیں ان لفظوں سے فکاہ کرام نے ہر ایک کا حکم بتلا دیا خلف اللہ سلاستی ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ ایامن کہ وہ مثلاً فلاں سے بات نہیں کرے گا ایامن کچھ دنوں تک تو ایام جمع کا لفظ لے کر آیا اب کتنے دن اس سے مراد لیے جائیں اس نے تو نہیں ذکر کیا تین دن چار دن دس دن پچاس دن کتنے دن مراد اس سے لیں کہتے ہیں بھائی تین دن مراد لیے جائیں گے یہ قسم محمول ہوگی کتنے دنوں پر تین دنوں پر اور اگر الیام کہا الف لام کے ساتھ تو پھر دس دنوں پر محمول ہوگی کتنے پر دس دنوں پر بھائی کیوں یہ تین دن نہ ہویام ہو رفت ہو تو تین دن اور الیام ہو تو دس دن اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ امام اعظم ابو خنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جامع کے لفظ کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس پر کم سے کم کتنے پر تین پر اور زیادہ سے زیادہ دس پر تو نکرہ کے اندر تین پر محمول کریں گے اور معرفہ الم کہا تو اس کو ہم کس پر محمول کریں گے دس پر محمول کریں گے کیونکہ علی فلام استغراقی آ گیا اس نے گھیر لیا بھائی جو انتہا درجے کا عدد ہے وہ مراد لیں گے بھائی تین کیوں مراد لیے دس کیوں مراد لیے بھائی دیکھو آپ کو عربی کے عدد کے اس کا استعمال اگر آتا ہو آپ نے نخ میں پڑا ہوگا بھائی میں کہنا چاہتا ہوں تین آدمی کیا کہوں گا سلاست اور رجول کی جمع لے کر آؤ کیا کہوں گا سلاست رجالین تو دیکھو رجال جمع کا لفظ تین پر بولا جا رہا ہے اس سے کم کہیں تو کم ہو تو کیا کہتے ہیں رجولان وہ تو جمع کا لفظ ہی نہیں ہے تو یہاں بھی سلاست ایامین تین دن چار دن میں اربات ایامین ایام ایام ایام ایام آتو ایام سمانتیام ایام ابھی تک جمع کا لفظ چل رہا ہے تین سے لے کر دس تک ہم پہنچ چکے ہیں دس سے اوپر جاؤ ذرا اب تمیز مفرد منصوبہ تی ہے کیا کہیں گے منصوب اور مفرد کر دو احد عشر یومن اسنا آشارہ یومن تو دیکھا دس تک جمع کا لفظ تھا تین سے دس تک اس کے بعد مفرد ہو گیا اس کے بعد جتنا بھی اوپر جائیں وہ مفرد ہی رہے گا می ام اتو یومین الف, الف مفردی رہے گا معلوم ہوا جمع کا کم از کم کتنے پر بولا گیا کتنے پر اطلاق ہوا تین سے دس تک تو نکیرا تھا اس کو ہم نے ادنا پر محمول کیا اور جب معرفہ لے آئے تو استغراک پر کہ اس نے پورے کا احاطہ کر لیا اور زیادہ سے زیادہ تو کتنے ہیں بھائی دس تو دس مراد لے لیے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں ولا حلف اگر کسی نے قسم اٹھائی اللہ یکلم کہ وہ کلام نہیں کرے گا ایام تک تو ہوا اللہ سلاست ایامین تو اس کو محمول یہ تو یہ محمول ہوگی تو یہ حلف محمول ہوگا اللہ سلاست ایمین تین دنوں پر کسی نے قسم اٹھائی اللہ وہ اس سے ایام تک بات نہیں کرے گا اسلام لے آیا اس پر بھائی الیام تک فاشارتی ایامین تو یہ فہوا تو یہ حلف جو ہے علی عشارتی ایام محمول ہوگا دس دنوں پر آئندہ ابی حنیفت رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہم الله تعالی وعلى ایام الاسبوع اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم محمول ہوگی علی ایام الاسبوع ہفتے کے ایام پر کس پر؟ ہفتے کے ایام پر سات دن مراد لیے جائیں گے ہفتے کے سات دن تو بس گویا سات دنوں کی قسم ہے بھائی امام صاحب کے نزدیک کتنا ہوا دس دنوں تک کیونکہ سا, فرماتے ہیں سات دن ہیں سارے کل بھائی کل سات ہی دن ہے پھر انہی کا بار بار تکرار ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایام کتنے ہیں وہ سات دن ہے پھر انہی کا تکرار پھر دوبارہ بھائی ہفتے سے شروع کیا جمعہ تک پھر ہفتہ شروع ہو جاتا ہے ولا خلف اللہ شہور فَهُوَ عَلَىٰ عَشَرَتِ عَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ ایک شخص نے کہا کہ وہ اس فلان سے بات نہیں کرے گا اشوہور شہور شہور جمع ہے شہر ان کی مہینے کو کہتے ہیں مہینوں تک فَهُوَ عَلَىٰ عَشَرَتِ عَشْهُرٍ تو یہ کتنے پر محمول ہوگی قسم وہی ضابطہ امام صاحب لگاتے ہیں کہتے ہیں بھائی دس مہینوں پر کیونکہ شہور جمع آیا اور جمع کا اطلاق زیادہ سے زیادہ کتنے پر ہوتا ہے دس پر ہوتا ہے اور الف اسلام آ گیا علی اسلام نے سب کا احاطہ کر لیا تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں تو وہ دس کے دس مراد ہوئے دس مہینوں تک وقال ابو جب کے صاحبین کیا فرماتے ہیں بھائی سارے مہینے کتنے ہیں کل بارہ ہیں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بارہ مہینے پر یہ قسم محمول ہوگی تو کہتے قال وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں وعلس نئے عشارہ شہران کہ یہ قسم بارہ ماہ پر محمول ہے بارہ ماہ پر محمول ہے وَلَوْحَلَ فَلَا يَفْعَلُ كَدَا تَرَكَهُ عَبَدَا سورت ایک آدمی کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے اور ایک ہے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے تو نہ کرنے کی قسم کتنی شمار ہوگی کسی کام کے کرنے کی قسم کتنی شمار ہوگی ایک آدمی نے کہا میں زید سے بات نہیں کروں گا دیکھو نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے بات کروں گا اس نے بات کرنے کی قسم اٹھائی تو کس پر محمول کریں کہتے ہیں بھائی نہ کرنے کی صورت میں یہ ہمیشہ کے लिए شمار ہوگی جب اس نے کوئی قید ذکر نہیں کی تو کب کے لیے کتنے مدت کے لیے یہ شمار ہوگی ہمیشہ کے لیے بھائی آپ بھی دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے میں زہر سے بات نہیں کروں گا آپ کیا سمجھے اس سے دو دن تین دن چار دن یا وہ ہمیشہ کی بات کر رہا ہے بھائی آپ اپنے ہوش میں بھی غور کر لیں جب کوئی ایک شخص کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا مانا لیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اب یہ بات یہ کام نہیں کروں گا اور ایک شخص نے اس کے بجائے قسم اٹھائی کام کے کرنے کی مثلا کہتا ہے میں زہد سے کام کروں گا یا میں کلا چیز کھاؤں گا تو اب کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ وہ کام کر لے تو قسم پوری ہو گئی سمجھ میں آئی بھائی ایک دفعہ وہ کام کر لے گا تو قسم اس نے کہا واللہ میں زید سے ضرور بات کروں گا ایک دفعہ بات کر لی تو قسم کیا ہو گئی پوری ہو گئی تو ایک دفعہ کرنے پر محمول ہوتی ہے بھائی کسی کام کے نہ کرنے کی صورت میں ہمیشہ پر محمول ہے اور کسی کام کے کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ پر محمول ہے وَلَا فلا فالو قدا اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کرے گا یہ ایسا یہ فیل کوئی خاص فیل ذکر کیا کہ وہ فیل نہیں کرے گا تارکہ کا ہوں آبادات چھوڑ دے اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی وہ انحفا اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بے ضرور ایسا کرے گا ففعله تو اس نے ایک مرتبہ ایسا کر لیا برفی یمینی ہی تو وہ برف یمینی ہی عربی میں کہتے ہیں بھائی جب کوئی قسم اپنی پوری کر دے تو کہتے ہیں برفلافی یمی ہی فلاں کیا ہوا اس نے اپنی قسم پوری کر دی تو یہاں بھی بر برف تھی یہ ہی تو وہ اس نے کیا کیا وہ اپنی قسم کو اس نے پورا کر لیا وہ من خلا فلا تخر جمراہ تو اللہ بھی ایک آدمی نے کہا قسم اٹھائی کہ ولہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی تو عربی میں یہ لفظ کہے لا تخرج جمرہ کہ نہیں نکلے گی اس کی بیوی الا مگر اس کی اجازت سے اچھا آپ بیوی نے کہا میں گھر سے جانا چاہتی باہر جا رہی ہوں کسی کام کے سلسلے میں مجھے اجازت دو اس نے اجازت دے دی بیوی باہر چلی گئی قسم ٹوٹی اس نے تو کیا کہا تھا کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور یہ بھی یہ اجازت لے کر نکلی لہذا ابھی بھی قسم نہیں ٹوٹی بھائی بیوی پھر آ گئی پھر اس کے بعد دوبارہ گئی اور اس مرتبہ اجازت نہیں لے کر گئی کہتے ہیں بھائی قسم ٹوٹ گئی قسم کیا ہوئی ٹوٹ گئی یعنی آپ جب بھی بیوی باہر جائے گی اس کو ہمیشہ اجازت لے کر جانا پڑے گا اگر اجازت نہیں لے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی صورت سمجھ میں آگئی کیوں بھئی عربی زبان کے ضابطے ہیں بھائی کیونکہ یہ جو لفظ اس نے کہا تھا اِلَّا بھی ازنی ہی با لے کر آیا با کا کیا معنی ہوتا ہے ساتھ یعنی میری اجازت کے ساتھ معلوم ہوا جب بھی خروج پایا جائے اس کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے با کس لیے آتا ہے ساتھ معلوم ہوا جب بھی خروج ہو اس کے ساتھ ہو کیا ساتھ ہو اس شخص کی اجازت ساتھ ہونی چاہیے تو یہ بالفظ نے استعمال کیا اس لیے یہ حکم ہے عربی زبان کا ہم اپنی زبان میں اپنے عورت کے مطابق قاعدے دیکھیں گے بھائی ہماری زبان میں کس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ اجازت ضروری ہے اور کس میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اجازت کافی ہے وہ ان لفظوں پر غور کیا جائے گا تو کہتے ہیں من کہ نہیں نکلے گی اس کی بیوی مگر اس کی اجازت کے ساتھ فَأَذِنَ مرتا اجازت دے دی اپنی بیوی کو ایک مرتبہ فارا جت جات تو وہ نکلی اور لوٹ پھر واپس آ گئی سوما جات پھر وہ نکلی ایک دوسری مرتبہ بغیر ازنی ہی اس کی اجازت کے بغیر خانی تو شخص کیا ہو گیا خانص ہو گیا اس کی قسم ٹوٹ گئی ولا بد الفی کل خروج ان اور ضروری ہے اجازت کا ہونا ہر خروج میں ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت کا ہونا ضروری ہے وہ ان اور اگر خامد نے یوں کہا تو یہ لفظ استعمال کیے کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی بیوی سے کہا کہ گھر سے نہیں نکلے گی اللہ ان آزان لکی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں سمجھ میں آیا کامن نے بیوی سے کیا کہا لا تخروج لاتا خروجین اللہ ان آدان لکی کہ تر سے نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو کون سا آپ بانی لے کر آیا اللہ ان مگر یہاں تک کہ میں تجھے تو سرجمہ یہ ہوا تو گھر سے نہیں نکلے گی مگر یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں یہاں تک سرجمہ ہوگا یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں آپ بے خامد نے ایک مرتبہ اجازت دے دی بیوی گھر سے نکلی اور پھر واپس آ گئی دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی کہتے ہیں اب بھی اب بھی ختم نہیں ٹوٹی کیوں کیونکہ خامن نے کیا کہا تھا پہلی مرتبہ میں خامن نے کہا تھا کہ تو گھر سے نہیں نکلے گی یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں اور اجازت دے چکا ہے یا نہیں ایک دفعہ وہ دے چکا ہے تو گھر سے نہ نکلنے پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو چکی تو گھر سے نہیں نکلے گی یہاں تک کہ میں تجھے معلوم ہو گھر سے نکلنا تیرا منع ہے کب تک منع ہے جب تک میں اجازت نہ دے دوں جب اجازت دے دوں گا وہ ممانعات کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور اجازت وہ ایک دفعہ دے چکا تو معلوم ہو وہ پابندی کیا ہوئی ختم تو پچھلے مسئلے میں اس نے با ذکر کی تھی اس کا حکم اور یہاں پر اللہ ان ذکر کر رہا ہے اس کا حکم اور ہے بھائی وہ ان خدن اور اگر خامن نے کہا مگر یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو خامن نے اجازت دے دی اسے ایک مرتابہ پھر اس کے بعد وہ نکلی بغیر عزنی ہی خامن کی اجازت کے بغیر لم یا نس تو وہ خانص نہیں ہوا ختم نہیں ٹوٹی کیونکہ اجازت دے چکا ہے وہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں غدا نہیں کھاؤں گا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں آشا نہیں کھاؤں گا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں سہور نہیں کھاؤں گا تو کون سا کھانا مراد لیا جائے گا کس وقت کے کھانے کے کی... کھانے کو کھانے کی صورت میں یہ شخص حانص ہو جائے گا کہتے ہیں یاد رکھیے غدا وہ کھانا ہے غدا چاشت بھئی وہ کھانا ہے جو طلوع فجر سے لے کر ظہر تک اس وقت کے درمیان کھایا جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں غدا تو اگر اس نے غدا نہ کھانے کی قسم اٹھائی تھی اور اس وقت کے دوران کھانا کھا لیا تو اس وقت میں کھانا کھانا کیا کہلاتا ہے غدا تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے غدا کھا لیا اور اس نے تو کہا تھا میں غدا نہیں کھاؤں اور آشا کہتے ہیں آشا زہر سے لے کر آدھی رات تک جو بھی کھانا کھایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے آشا کہلاتا ہے جو کھانا کھا لے جس وقت بھی کھا اس کے زہر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک اور سہور یعنی سہری جو ہے وہ آدھی رات سے لے کر کلو فجر تک جو کھانا کھایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے تحری کہلاتا ہے یعنی عربی میں کہلاتا ہے تو اگر سخور نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو اس وقت میں سے کیا ہو جائے گا خانص ہو جائے گا مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی؟ وَإِذَا حَلَفَا اور جب یہ قسم اٹھائی اللہ کہ وہ غدا نہیں کرے گا یعنی چاش کا کھانا نہیں کھائے گا فلغدا فجری الفری تو غذا وہ کھانا ہے طلوع فجر سے لے کر ظہر تک ول اور عین پر فتحہ ہے بھائی نصف عشاطہ اور آشا جو ہے ظہر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک ہے وہ من نصف نصف الى طلوع الفجر اور سحور آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہے بھائی صحور جسے آپ سحری کہتے ہیں سحری انحلق علا قریب سورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی دوسرا اسے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اس نے کہا ول میں عنقریب آپ کے پیسے ادا کر دوں گا اب عنقریب سے کیا مراد لیں گے کتنے عرصے میں وہ ادا کر دے تو کہیں گے قسم پوری ہے اور اس میں ادا نہ کرے تو کہیں قسم ٹوٹ گئی کہتے ہیں بھائی ایک ماہ تک ایک ماہ سے کم کم مدت جو ہے یہ قریب کی شمار ہوتی ہے اور اس کو زیادہ شمار نہیں تو ایک ماہ سے کم اور اگر ایک ماہ سے زیادہ ہو تو یہ بعید مدت ہو گئی دور کی مدت ہوئی تو اگر ایک ماہ سے کم میں اس نے ادائیگی کر دی تو قسم پوری ایک ماہ سے زیادہ میں ادائیگی کی تو قسم پوری نہ ہوئی بلکہ ٹوٹ گئی اور اسی طرح بعید میں ہے اگر کہا کہ میں کب ادائیگی کروں گا بعید کے زمانے میں دیر بعد یو کہ اس نے کہا میں دیر بعد ادائیگی کروں گا قسم اٹھا لی اس بات پر تو کہتے ہیں یہ مہینے سے زیادہ پر محمول ہے لہذا مہینے سے کم میں ادائیگی کر دی تو قسم ٹوٹ جائے گی صورت سمجھ میں آ وہ ان خلا فلائق ذیان نہ دین الا قریب اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ البتہ وہ ضرور بھی ضرور ادائیگی کرے گا دَيْنَهُ اپنے دین کی اللہ قَرِيبٍ قریب کے زمانے میں فہو اعلی معدونت شہری تو یہ قسم محمول ہوگی کس چیز پر اعلیٰ معون شہری ایک ماہ سے کم پر وَإِن قَالَ, وَإِن قَالَ إِلَىٰ بَعِيدٍ اور اگر اس نے کیا کہا إِلَىٰ بعید کا لفظ استعمال کیا کہ بعد میں ادائیگی کروں گا فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ تو یہ ایک ماہ سے زائد ہے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتْقُنُ حَادِهِ الدَّارَ ایک شخص ہے نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اس گھر میں رہائش نہیں رکھوں گا پھر خود فور نکل گیا اس گھر سے یہ قسم اٹھائی گی ولہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہائش نہیں رکھوں گا گھر سے निकल نکل گیا حالانکہ اس کا سارا سامان وہیں پڑا ہے گھر والے سارے وہیں پر ہیں تو کہتے ہیں بھائی خانش ہو جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی اس لیے کہ گھر والے وہیں پر ہیں سامان سارا وہیں پر ہے تو عرف میں جہاں پر لوگ کسی کا گھر والے اور سامان ہو کہا جاتا ہے یہ شخص یہاں رہتا ہے یا کہا جاتا ہے یہ شخص یہاں رہتا ہے تو لہذا خود بھی نکلے اپنے گھر والوں کو بھی ادھر سے نکالے اپنے سامان کو بھی وہاں سے نکالے پھر قسم پوری ہوگی ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی منحل دخص نے قسم اٹھائی کہ وہ رہائش نہیں رکھے گا اس گھر میں ہی پسو نکل گیا اس سے ہی خود اس گھر سے نکل گیا وہ تارا کا پی ہا آ اور چھوڑ دیا اس گھر میں اپنے گھر والوں کو متعو اور اپنے سامان کو ہانی سا تو بھی کیا ہو جائے گا ہو جائے گا ہاں اگر اسی وقت اس نے اپنے گھر کا سامان نکالنا شروع کر دیا گھر والوں کو بھی لے کر جا رہا ہے سامان بھی نکال رہا ہے تو اب ہانس نہیں ہوا فوراً اس سے نکلے دوسری جگہ رہائش اختیار کرے نہ ایک شخص نے قسم اٹھائی و اللہ میں آسمان پر ضرور چڑھوں گا یا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس پتھر کو سونے میں تبدیل کروں گا یاد رکھیے قسم کے اندر ضابطہ یہ ہے بھائی کہ ایک کام انسان کی قدرت میں ہو پھر وہ اس کو نہ کرے تو کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی قسم کیا ہوئی اگر ایک کام انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ اسے کر ہی نہیں سکتا تو کہیں گے قسم ہی نہیں ہوئی بھئی یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا زید مر گیا ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے ضرور بات کروں گا تو وہ تو زید تو مر چکا ہے اس سے بات کر سکتا ہے اس سے بات ہی نہیں کر سکتا بھائی تو لہذا ضروری قسم کے اندر کہ انسان اس کام پر قادر بھی ہو اور پھر قدرت کے باوجود اسے نہ کر سکے تو کیا کہتے ہیں قسم ٹوٹ دے اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں ضرور آسمان پر چڑھوں گا یا میں واللہ ضرور اس پتھر کو سونے میں تبدیل کروں گا وہ کہا کرام فرماتے ہیں اس کی قسم منعقد ہو گئی اور پھر قسم کھاتے ہی وہ ہانست ہو گیا اب کا فارا ادا کرے قسم کھاتے ہی فوراً کیا ہو گیا خانص ہو گیا اب کا فارا ادا کرے بھائی کیا وجہ ہے قسم کیسے منقض ہوئی قسم کے منقض ہونے کے لیے تو کیا ضروری تھا کہ انسان اس کام پر کیا ہو قادر ہو یہاں تو آسمان پر چڑھنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے اس پتھر کو سونے میں تبدیل کرنے پر وہ قادر ہی نہیں تو قسم کو تو منعقد ہی نہیں ہونا چاہیے جب منعقد نہیں تو کفارہ کہاں سے لیکن تو کہا کرام کیا فرماتے ہیں منعقد ہو گئی قسم اب فوراً کیا کرے اور پھر ٹوٹ بھی گئی فورن کیونکہ یہ کر تو سکتا نہیں ہے ایسا لہذا کفارہ ادا کرے یہ تو یہ تو, مو... یہ تو اس کو نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ممکن ہے آسمان پر چڑھنا انبیاء آسمانوں پر چڑھے یا نہیں چڑھے بھائی <تصفيق> چڑھے ہیں بھائی آسمان پر بھائی تو, تو بطور کرامت کے ہو جائے یا پتھر کو سونے میں تبدیل کرتا ہے بطور کرامت کے کر سکتا ہے یا نہیں بھائی بطور کرامت کے تبدیل کر سکتا ہے تو یہ کام ممکن ہے ممکن ہے تو قسم منعقد ہوئی لیکن پھر فور ہی اٹھانے کے فوراً بعد ٹوٹ بھی گئی کیوں ٹوٹی اس لیے کیونکہ آدت اس وقت یہ شخص آجز آ گیا تبدیل کر سکتا ہے بھائی فی الحال تبدیل کر سکتا ہے بطور امکان ہے بطور کرامت کے کی کیا کر دے تبدیل کر دے لیکن اس وقت آدت آدت اور فی الحال وہ آجز ہے جب فی حال آجز ہے تو کیا کہیں گے جی بس آدت وہ نہیں تبدیل کر سکتا عادت کے اعتبار سے بھائی کوئی شخص تبدیل کر سکتا ہے ویسے عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر کہ کہہ گئے تو یہ نہیں کر سکتا کبھی بھی آج ہے تو عجز حالی اور عجز آدی کی وجہ سے اس کو خاند تصور کیا جائے گا بھائی تو یوں سمجھیں گے یہ شخص اپنی قسم کو پورا کرنے سے عاجز آ گیا اور جب قسم پوری کرنے سے پورا کرنے سے کوئی شخص عاجز آ جائے تو اس پر کیا آ جائے کرتا ہے کف <سؤال> تو یہاں پر بھی قسم منقض ہو گئی اور پھر فوراً یوں سمجھا جائے, جائے گا یہ اپنی قسم پورا کرنے سے عاجز آ گیا ہے تو کہتے ہیں وہ حال افل یا سادن نہ سماج جی قسم اٹھائی کے وہ البتہ ضرور چڑھے گا آسمان پر او بن نہ ہاتھ الخا جراضہ بن یا ضرور تبدیل کرے گا اس پتھر کو سونے میں ان عقادت یا مینسی قسم مناقض ہو گئی وہ ہانی سا بہا اور وہ اس کے فوراً بعد کیا ہو گیا خانص ہو گیا بھائی تو عادتاً وہ عج شمار ہوگا عادت کے اعتبار سے بھائی کیونکہ عام لوگ اس کو تبدیل کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو سمجھے گا یہ بھی عاجز ہے جب آجز ہے تو اس پر کفارا آ گیا ومن اوناف او یاد رکھیے پہلے زوف سمجھ لیجئے زیوف وہ دراہیم ہیں جن میں کھوٹ ملا ہوا ہو زراہی جن بے درہم چاندی کا ہوتا ہے اب چاندی سے جب درہم بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھوٹ تو ضرور ملاتے ہیں ویسے ہی مضبوط نہیں ہوتا تو تھوڑا بہت تو کھوٹ ملایا جاتا ہے لیکن اس کو تو شمار नहीं کوئی نہیں کرتا لیکن ایک درہم ہے اس میں کھوٹ زیادہ ملایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے है ہے کھوٹا ہے اور اس کو یاد رکھیے بیت المال والے کہتے ہیں نہیں لیتے تھے عام تاجر لے لیا کرتے تھے آپس میں اس سے کاروبار تجارت چلتا تھا لیکن بیت المال جو ہے وہ اعلیٰ دراہیم لیے قبول کرتا تھا اس قسم کے دراہیم قبول نہیں کرتا تھا ان کو زیوف کہتے تھے پھر اس کے بعد ایک قسم کے دراہیم ہیں ان کو نباہ راجا کہتے ہیں نباہ رجا وہ دراہیم ہیں جس میں زیوف سے بھی بڑھ کر کھوٹ ہوتا جس میں زیو سے بھی بڑھ کر کھوٹ ہوتا اور, تو اور اس کو بڑے تاجر بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے بھائی سمجھ میں آیا بڑے تاجر بھی اسی طرح آگے رفاق لفظ آئے گا بھائی یہ ایک دھات ہے جسے जिसे وغیرہ بنائے جاتے ہیں جسے رانگ کہتے ہیں رانگ رانگ تو اس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں ایک اور لفظ آگے آ رہا ہے بھائی سستوقا سستوقا سین پر بھی پیش ہے تا پر بھی پیش ہے تا مشدد ہے سستوقا بازو نے تین پر فتحہ بھی لکھا ہے ستوکا ستوکا وہ درہم جس کی تین تہیں بھائی بھائی دیکھو درمیان میں ہے پیتل وغیرہ اوپر کی طرف بھی چاندی چڑھا دی نیچے کی طرف بھی چاندی چڑھا دی کتنی تہیں بن گئیں تین تہیں یہ ستوکا درہم ہے ستوخا تو یہ تو دراصل درہم ہے ہی نہیں ویسے ویسے اس کو گویا کہ درہم کہتے ہیں بھائی بھائی دیکھیے آپ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ آج میں فلاں کو اپنا سارا دین ضرور ادا کروں گا فلاں کا جو دین مجھ پر ہے آج واللہ میں ضرور ادا کروں گا پھر اس نے دراہیم لا کر اس کو دے دیے دراہیم اس نے دیکھا لے لیے دراہیم لینے کے بعد بعد میں جب اس نے دیکھا تو اس میں سے کچھ درہم ضیوف نکلے جن میں کیا تھا کھوٹ تھا یا کچھ درہم کون سے نکل آئے نہ مہاراجا نکل آئے یا اس میں سے درہم کچھ کسی اور کے نکل آئے درہم کس کے نکل آئے کچھ کسی اور کے نکل آئے بھائی کسی اور کے درہم اٹھا لایا تھا تو کیا ہانس ہو گیا قسم ٹوٹ گئی کہتے ہیں نہیں بھائی قسم پوری ہو چکی اس نے کیا کہا تھا میں آج اپنا قرضہ جو اس کا مجھ پر ہے وہ میں ضرور ادا کروں گا اس نے ادائیگی کر دی یا نہیں کر دی ادائیگی تو اس نے کر دی ہے تو قسم تو پوری ہو چکی ہے چاہے وہ درہم زیوف تھے لیکن تھے تو درہم چاہے وہ نہ تھے لیکن تھے تو کیا درہم چاہے کسی اور کے تھے لیکن اس نے ادائیگی کر دی یا نہیں کر دی بھائی ادائیگی تو, تو اس نے تو کہا تھا میں ادائیگی کر دوں گا تو ادائیگی پائی گئی لہذا قسم پوری ہو گئی خانص نہیں ہوا تو کہتے ہیں وہ من خلا فلا فلانند یوم اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ البتہ ضرور ادا کرے گا فلاں کو اس اپنا فلان کو اس کا دین آج کے دن فقضا ہو تو اس نے ادا کر دیا اسے ثم موجد فلان انبازہا ضیوفا پھر اس فلان نے پایا ان میں سے بعض ذرہموں کو ضیوف اور نباہرجہ یا بعض کو نباہرجہ پایا اور مستحقتا یا کیا, سے کیا تھے دراہی میں مستحقت تھے یعنی کسی اور کا استحقاق تھا کوئی کسی اور کے تھے کوئی اور مالک تھا لم یکسل حال اس قسم اٹھانے والا خانف نہیں ہوا کیونکہ ادائیگی تو اس نے باہر حال کر دی وہ رساسن اور لیکن جب دوسرے نے دیکھا کہ بعض دراہم تو اس میں سے رفاس ہیں بھائی رانگ دھات ہے یا بعض دراہم کیا ہیں ستوقا ہیں بھائی جن کے اوپر نیچے چاندی तो ہوئی چاندی تو, تو توقع تھے یا تھے. اب کہتے ہیں بھائی اگر دن گزر گیا اس نے اور ادائیگی نہیں کی صرف یہی ادائیگی کی تھی آج کے دن میں تو तो ہو گیا गया کیوں خانص ہوا ادائیگی تو کر دیا اس نے کہتے ہیں بھائی ادائیگی کہاں سے کی ہے اس نے کہا تھا کہا تھا میں اپنا دین ادا کروں گا اور اس کا دین کیا تھے دراہم تھے اور یہ جو اس نے رساس اور سستوقا دیے یہ رساس اور سستوخا تو دراہم ہیں ہی نہیں پچھلے مسئلے میں زیوف بھی دراہم تھے ان کو بھی دراہم کہتے ہیں اور نہ نب... بہاراجا وہ بھی کیا ہے دراہم ہی ہیں پھر کسی اور کے ہیں تو دراہیم ہی لیکن یہ تو دراصل ہیں ہی نہیں یہ تو ہیں ہی نہیں تو ادائیگی ہوئی ہی نہیں دراہیم دیے ہی نہیں دراہیم دیے ہوتے تو ہم کہتے ادائیگی ہو گئی تو یہاں ادائیگی ہی نہیں پائے گی لہٰذا خان اس مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ انجہ رساسن اور سسو کا تن ہانس اور اگر ان دراہم کو رساس پایا یا ان کو سستوقا پایا تو ہانس ہو جائے گا منہ درد بھائی ایک شخص نے قسم اٹھائی دوسرے سے اس نے دین لینا تھا بھائی مثلاً زید نے دس درہم لینے ہیں زید گیا اس سے مطالبہ کرنے کے لیے کہ لاؤ بھائی میرے دس درہم میرے حوالے کر دو اس نے کہا بھائی میں تھوڑے تھوڑی کر کے ادائیگی کر دوں گا لو ایک درہم لے آج لے جاؤ پھر زید نے کہا نہیں بھائی میں اپنے قرضے کو علیحدہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لوں گا مجھے سارا اکٹھا دینا پڑے گا اور اس بات پر قسم بھی اٹھا لی کہ واہ میں اپنا قرضہ متفرق طور پر نہیں لوں گا ایک ایک درہم کر کے وصول نہیں کروں گا اکٹھا دو گے مجھے آپ اس شخص نے اسے ایک درہم دیا اور اس نے لے لیا اسے تو کیا ہانس ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی ہانس نہیں ہوا متفرق ہو گیا اس کا دین لیکن اس نے کیا کہا تھا میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا اور ابھی پورا دین متفرق طور پر وصول ہوا ہے جب پورا دین متفرق طور پر وصول ہو جائے گا پھر کہیں گے اس نے کیا یہ کیا ہے اس کی قسام ٹوٹ گئے تو تفریق تو پائی گئی لیکن ابھی پورے دین کی وصولی نہیں ہوئی لہذا اس لیے یہ خانش بھی نہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی اس نے تو کیا کہا تھا میں اپنا دین متفرق طور پر نہیں لوں گا تو ابھی ٹھیک ہے تفریق تو آ گئی ایک ایک درہم وصول کر رہا ہے لیکن جب تک سارا دین وصول نہیں کیا اس سب تک خانص بھی نہیں کیونکہ اس نے کیا کہا تھا میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا جب اپنا اور اپنا دین تو مثلا اس کا کتنا ہے پورا دس دن تو جب یہ پورا دس درہم متفرق طور پر وصول کر لے گا اب ہم کہیں گے یہ شخص کیا ہو گیا خانص ہو گیا وَمَنْ امن خلف لائق دَيْنَهُ دینہ دُونَ در ہمن اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ قبضہ نہیں کرے گا اپنے دین پر در دُونَ دوں ایک در علاوہ ایک در کے یعنی متفرق طور پر ایک ایک کر کے فقہ بازا باز اس نے باز پر دین پر قبضہ کر لیا لم یحث تو خانص نہیں ہوگا جمی آتفرق یہاں تک وہ قبضہ کر لے جمی دین پر متفرق طور پر سارے دین پر کیونکہ اس نے دین پر کہا تھا اپنے دین پر تو جب اپنا دین سارا وصول ہو جائے گا اب ہم کہیں گے اس نے اپنے دین پر متفرق طور پر کیا کیا ہے قبضہ کیا ہے اور جب تک پورا دین نہیں آیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اپنے دین پر قبضہ کر لیا قبضہ کر لیا اپنے سارے دین پر تو اس نے تو کیا کہا تھا میں اپنے دین پر متفرق طور پر قبضہ نہیں کروں گا تو اس نے آئے تو ابھی اپنے دین پر پورا قبضہ کیا ہی جب پورا قبضہ ہو گیا اب ہم کہیں گے اس نے اپنے دین پر متفرق طور پر کیا کیا ہے اپنے سارے دین پر متفرق طور پر قبضہ کیا ہے ان قبز دین ہو فی وزن تین کہتے ہیں ایک مرتبہ کا وزن ایک مرتبہ کا تول ایک مرتبہ کا وزن ایک مرتبہ کا تول بھئی ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنے دین کو متفرق طور پر اس پر قبضہ نہیں کروں گا اکٹھا قبضہ کروں گا اکٹھی ادائیگی کرو گے تو میں لوں گا اکٹھی ادائیگی نہیں کرو گے تو میں نہیں لوں گا واللہ اس پر قسم اٹھا لی اب دوسرا اس کو ادائیگی کر رہا ہے لیکن اس دین کا اتنا وزن ہے کہ ایک مرتبہ پورا تراسو سے نہیں تولا جا سکتا تو اس نے ایک مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے تول کر ایک طرف رکھا پھر باقی کا تول کر ایک طرف رکھا ساری وصولی ہو گئی لیکن کتنی دفعہ تولنا پڑا دو دو دفعہ تولنا پڑا تو یہ دو دفعہ تولنے کو کیا متفرق شمار کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی عرف میں متفرق شمار نہیں, نہیں ہوتا یوں سمجھا جائے گا ایک ہی وقت میں اس نے سارے دین پر قبضہ کیا ہے ہاں اگر ایک دفعہ تولنے کے بعد یہ پھر کسی اور کام میں مشغول ہوا پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسری مرتبہ تول رہا ہے اب ہم کہیں گے تفریق آ گئی کیا آ گئی <تصفح> تفریق آ گئی دونوں تول دونوں وزنوں میں اگر درمیان میں کوئی اور کام نہیں کیا تو پھر ہم کہیں گے تفریق نہیں آئی وہ قَبَضَ کا فِي دینا ہو اور اگر قبضہ کیا اس نے اپنے دین پر دو مرتبہ کے تو, دو تولوں میں فی وزن تین دو وزنوں میں اگر قبضہ کی اپنے دہن پر فی وزن تین دو وزنوں کے اندر یعنی دو مرتبہ وزن کر کے لم یتشاغل بینا اور مشغول نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان الا بعمل الوزنی مگر کس کے اندر وزن کے عمل میں صرف اسی میں مشغول رہا اور کوئی کام نہیں کیا لم لمح تو یہ خانف نہیں ہوگا کیونکہ یہ تفریق نہیں شمار ہوتی ولی سزال کبھی تفریق اور یہ تفریق نہیں ہے وہ من خالہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بسرا ضرور آؤں گا میں بسرا ضرور آؤں گا اب بھائی وہ کب حاند شمار ہوگا کہتے ہیں بھائی جب وہ مرنے لگے گا عین موت سے یعنی یوں کہیں موت سے یوں کہیں ایک لمحہ پہلے یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحے کے اندر ہم کہیں گے شخص ہانف ہو گیا اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ امکان ہے وہ تج بخر زندگی میں چلا جائے تو آخری لمحے میں وہ ہانف ہو جائے گا تو ایسا شخص جو ایسی قسم اٹھا لے جس کا زندگی بھر کسی بھی وقت پورا ہونے کا امکان ہو تو جب تک وہ امکان ہے اس پر خاند ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے اور امکان کا ختم ہوگا زندگی کے آخری لمحے میں تو اس وقت وہ شخص خانص ہو جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ حاج آ گیا اب نہیں جا سکتا قسم ٹوٹ گئے تو ایسا شخص جو اس قسم کی قسم اٹھا لے اسے چاہیے کہ پھر وہ وسیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ قسم اگر ٹوٹ گئی پوری نہ ہوئی تو کیا کر دینا میری طرف سے کپارا ادا کر دینا بھائی خود نہیں دے سکتا زندگی میں کیونکہ آپ جانتے ہیں خاند سونے سے پہلے کپڑا دینا درست نہیں یہ تو آخری لمحے میں خاند ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی انتقال موت ہے بھائی انتقال ہے تو آپ وسیعت کر جائے من خالفا جس نے قسم اٹھائی لایا تھی یا نل بسرا کہ وہ ضرور بھی ضرور بسر آئے گا فلم یاتی تو وہ نہیں آیا حد تام آتا یہاں تک کہ مر گیا ہانی آخری جز امین اجزا احاطی ہی تو وہ ہانس ہو گیا آخری جز کے اندر اپنی زندگی کے اجزاء میں سے اپنی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جز کے اندر یہ کیا ہو گیا خانص ہو گیا کتاب دعو دعوی کی تعریف آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے نشان لگا لیجیے فی لغتی عبارت عن اضافت آر آر لغت کی وافتی الى الا نفسی یہ لغت کے اندر ہے دعوت کا لفظ عربی لغت میں یعنی عربی زبان میں عبارتون عبارت ہے ان اضافتی شیعلا نقشی ہی نسبت کرنا کسی چیز کی اپنی ذات کی طرح کسی چیز کی اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا مثلاً چیز پڑیا ہے آپ نے کہا اس چیز کا مالک میں ہوں یہ کیا کہلاتا ہے عربی زبان میں دعویٰ کیونکہ آپ نے کیا کیا اس چیز کی اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں اس کا مالک ہوں یہ چیز میری ہے وہ اما ف شریعتی باقی اصطلاح اس شریعت کے اندر پہیے اضافت الشعی الا نقص ہی حالت المنازع یہ نسبت کرنا ہے ایک چیز کی اپنی ذات کی طرف حالت المنازعاتی جھگڑے کی حالت میں مقدمے کی حالت میں تو جھگڑے کی حالت میں ایک چیز کی نسبت اپنی طرف انسان کرے یہ کیا کہلاتا ہے دعویٰ دوسرا انکار کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے تو اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے تو اصطلاح شریعت میں دعویٰ کب کہیں گے جب جھگڑا پایا جائے پھر اس اگر جھگڑا نہیں تو دعوی بھی نہیں اب یاد رکھیے بھائی جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور جس پر دعوی کیا ہے وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے جس پر دعویٰ کیا وہ مدعا علیہ اور جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ مدعا کہلاتی ہے جس چیز کا دعویٰ کیا وہ کیا کہلاتی ہے مدعا کہلاتی ہے مدعا, مدعا آئی کہتے ہیں المدعی من لا يجبر المد مل اذا الخسومتی تارا علیہ من يجبر بروال الخم مدعی وہ ہے المدئی مدعی جو ہے من وہ شخص ہے لا لاجبر والی جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر یعنی مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یا خصومت جھگڑا مقدمہ مراد ہے بھائی جسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ادا تارہ کہا جب وہ اس کو چھوڑ دے اگر وہ خصومت کو چھوڑ دے تو پھر اسے خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ول مدا ہی خصومتی اور مُدَّعَ عَلَى مَنْ وہ شخص ہے یوج بر عالل خصومتی جسے خصومت پر مجبور کیا جائے گا مجبور کیا جا سکتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی دیکھیے زید کے پاس ایک گاڑی ہے میں نے دعوی کر دیا یہ گاڑی میری ہے تو دیکھو وہ گاڑی کی میں نے اپنی طرف نسبت کر دی اور حالت بھی کون سی ہے جھگڑے والی ہے زید نہیں مان رہا اور میں کیا کہہ رہا ہوں یہ گاڑی میری ہے تو یہ ہوا دعوی اور دعوی ہوا اب دیکھیے میں ہوا مداعی کیونکہ میں نے دعوی کیا ہے اور جس پر دعویٰ کیا وہ کون ہے مداح الح یعنی زید مدعا اللہ ہے تو مداعی اور مدالے کی تاریخ کی صاحب قدوری نے صاحب قدوری فرماتے ہیں مدائی وہ ہے جسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر وہ جھگڑے کو چھوڑتا ہے تو اسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور مدالہ وہ ہے کہ وہ اسے جھگ, جھگڑے پر کیا کیا جائے گا مجبور کیا جائے گا کیا معنی بھائی جھگڑے پر مجبور کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا سکتا دیکھیے میں نے کہا یہ گاڑی میری ہے تو اب میں خصومت کر رہا ہوں قاضی کے پاس اس کو لے کر جاؤں گا لیکن اگر میں خصومت چھوڑ دیتا ہوں دعوی نہیں کرتا کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ تمہیں دعویٰ کرنا پڑے گا بھائی میری چیز ہے میں نہیں لیتا جھگڑا نہیں کرتا مقدمہ نہیں کرتا بھائی میری مرضی تو میں مدعی ہوں مجھے جھگڑے پر دعوے پر اور خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن زید جو ہے اس کو خسومت پر مجبور کریں گے مسن میں نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے کہتا ہے نہیں بھائی یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے میں کہتا ہوں میں نے کہا بھائی میں مقدمہ لڑوں گا آپ کے ساتھ قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں کوئی مقدمہ بازی نہیں کرنا چاہتا اب وہ نہیں لڑنا چاہتا لیکن اسے مجبور کریں گے اسے مقد... جواب دینا پڑے گا قاضی کے پاس جا کر تو وہ کیا ہے مدعا امید. تو مدعی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز میری ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے دعوی نہ کرے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن مدعی جب دعویٰ کر دیتا ہے اور مدالیہ چھوڑنا چاہتا ہے مدالیہ کو نہیں چھوڑیں گے اسے کیا کیا جائے گا خصومت پر مجبور کیا جائے گا کہ آ کر اب جواب دو قاضی کے سامنے یہ شخص کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے تم کیا کہتے ہو بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں المدعی من لا ملائی بروال الخصومتی مدعی وہ شخص ہے جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر اضاطہ رکھا جب وہ خصومت کو چھوڑ دے ول مدا میوج برو الخصومتی اور مدعا وہ شخص ہے جس کو مجبور کیا جائے گا خصومت پر ولاقل قدر بھائی یاد رکھیے بھائی آپ قاضی بنیں گے کیسے فیصلہ کریں گے کیسے دعویٰ کیا جائے گا دعویٰ کا پورا ہوتا ہے کن کن چیزوں کا اس میں ذکر کرنا ضروری کن چیزوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ساری تفاصل شرائط صاحب خدوری ذکر کرتے چلے جائیں گے بھائی ایک شخص دعویٰ کرے تو ضروری ہے کہ دعویٰ کے اندر وہ چیز جس کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی جنس بیان کرے قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میری ایک چیز دینی ہے بھائی چیز کیا بھائی چیز تو ہر ہر ایک پہ اطلاق ہوتا تھا. گاڑی بھی چیز ہے موٹر سائیکل بھی چیز ہے, ہے, ہے چیز، چیز دعوی ہے گاڑی پر ہے موٹر سائیکل پر ہے سائیکل پر ہے تو جنس معلوم ہونی چاہیے بات سمجھ میں آئی بھائی یا مثلا بھائی ہم اس نے میرے دینے ہیں یا اس نے میرے دینار دینے ہیں یا اس نے میری گندم دینی ہے یا چاول دینے ہیں تو جنس معلوم ہونی چاہیے اور اگر دین ہے مثلا درہم دراہیم یا کوئی ماپی جانے والی چیز وغیرہ ہے یا وزن کی جانے والی چیز ہے مثلا تو پھر ساتھ اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے کہتے قاضی صاحب اس نے میرے کچھ درہم دینے ہیں بھئی کچھ کا کیا معنی ہے کتنی مقدار ہے مقدار کو بیان کرو تو مجھول دعویٰ صحیح نہیں جنس بھی معلوم ہونی چاہیے اور مقدار بھی معلوم ہو یہ کس کے اندر ہے دین کے اندر دین کہتا ہے جس کے میرا دین ہے کیا دین ہے درہم ہے دینار ہے چاول ہیں گندم ہے کیا چیز ہے وہ بیان کرنا جنس بھی بیان کرے اور پھر اس کی مقدار بھی درہم ہے تو دس ہیں بیس ہیں سو ہیں کتنے ہیں چاول ہیں یا گندم ہے دو من چار من دس من کتنے ہیں مقدار بھی بیان کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں ولاقبل دعوی, دعویٰ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا حتائے معلوماً یہاں تک ذکر کرے کوئی معلوم چیز یہاں احتایت پورا شی ان فی جنس وقد یہاں تک یہ ذکر کرے شی ایسی چیز معلوم جو معلوم ہو فی جنس ہی اپنی جنس میں وقد ہی اور اپنی مقدار میں دل مدعال یہ تو دین کی بات تھی کس کی بات چل رہی تھی دین جو کسی کے ذمے ایک چیز تھی اور ایک ہے کسی معین چیز کا دعویٰ کرنا قاضی صاحب اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ میری ہے سمجھ میں آیا گاڑی میری اس میں کہتے ہیں اگر معین چیز کا دعویٰ کیا تو اس میں ضروری ہے کہ اسے قاضی کے پاس لے کر حاضر کرے تاکہ اشارہ کر کے کہے قاضی صاحب یہ گاڑی اس کے پاس ہے اور حالانکہ اس کا مالک میں ہوں یہ میری گاڑی ہے اس نے ناحق اس پر قبضہ کیا ہوا ہے دورت سمجھ میں میں تو تو دین ہو تو اس اس جنس ذکر کرے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور اگر عین ہے تو مثلا کوئی معین چیز چیز ہے تو پھر اس چیز کو قاضی کی مجلس میں حاضر کیا جائے گا اور پھر یہ دعویٰ کرنے والا اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ گاڑی ہے جس کا میں کیا کرتا ہوں دعویٰ کر رہا ہوں یا گھڑی ہے مثلا وہاں حاضر ہو کرے یہ گھڑی ہے قاضی صاحب جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میری ہے صورت سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں اچھا تو بھائی زید کے پاس مثلا ایک گھڑی ہے میں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گھڑی میری ہے قاضی کے پاس چلا گیا تو دعوے کے لیے کیا ضروری ہے دین ہوتا تو جنس بھی ذکر کرو مقدار بھی اور عین ہو تو کیا کیا جائے گا اس چیز کو حاضر کیا جائے گا بھئی وہ چیز تو زید کے پاس ہے زید و قاضی کے پاس لے کر ہی نہیں آتا گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے کہتے ہیں نہیں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ چیز لے کر آؤ جس کا جس پر یہ دعویٰ کر رہا ہے بھئی سامنے اسے حاضر کرو تو کہتے ہیں انکان فی امکان آئین فی الد المدا علیہ پھنس وہ کوئی عین تھی یعنی کوئی متعین چیز تھی فی الد ال کے قبضے میں کل تو اس کو مجبور کیا جائے گا کل لفا اس کو مجبور کیا جائے گا اے ہزار ہا اس عین کو حاضر کرنے پر مجبور کریں گے وہ عین حاضر کرو عین کا لفمنس ہے اس لیے ہاضمیر راجو کی گئی تو اسے مجبور کیا جائے گا اس عین کو حاضر کرنے پر یو شیر و اشارہ کرے اس چیز کی طرف بس کس کے ساتھ دعوے کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرے وہ علم تقن حاضر تن اگر وہ حاضر نہیں ہے اگر وہ عین قاضی کے پاس حاضر نہیں بھائی بھائی یا تو ایسی چیز ہو جسے قاضی کے پاس لا سکتے ہیں اگر ایسی چیز ہے جسے قاضی کے پاس لا ہی نہیں سکتے پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی پھر قاضی اپنے کسی امین شخص کو بھیجے گا جو جا کر دیکھ کر آئے گا مثلا فیکٹری کی کوئی مشینیں ہیں بڑی بڑی بھائی اب ان کو تو نہیں لا سکتے جس پر اس دعویٰ کر رہا ہے تو قاضی اپنے کسی امین کو بھیجے گا قابل اعتماد آدمی کو وہ جائے گا اور مدعی اس مشین کے پاس لے جائے گا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ ہے وہ مشین جس کا میں کیا کر رہا ہوں دعویٰ کر رہا ہوں تاکہ متعین ہو جائے والا نہ یہ اشارہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے کہ بھائی کس چیز کا کس چیز کے بارے میں جھگڑا ہے وہ کون سی ہے بھائی مشینیں تو ہزار ہیں کون سی والی مشین کا آپ جھگڑا کر رہے ہیں جب وہ اشارہ کر دے گا اب چیز کامل طور پر ممتاز ہو گئی پتہ چل گیا اس چیز کے اندر جھگڑا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی تو کہتے ہیں وہ علم تکن حاضر اگر وہ چیز وہاں پر حاضر نہ ہو یعنی موجود نہ ہو قاضی کے پاس زکارا قیمت آ تو کیا کر دے اس چیز کی قیمت ذکر کر دے اس چیز کی قیمت ذکر کر دے گا مثلا ایسی مشینری ہے اتنی اتنی قیمت ہے اس کی اگر قیمت ذکر نہ کرے پھر بھی دعویٰ سنا جائے گا مارا نا اسی لیے انسان کو اپنی ہر چیز کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا باقاعد علم نہیں ہوتا اسے بھائی وہ نی دا کار حد دئی ایک شخص نے دوسرے پر زمین کا دعویٰ کیا کہ اس کے قبضے میں کیا ہے قاضی صاحب اس کے قبضے میں ایک مکان ہے جو میرا ہے اس نے اس پر ناخ قبضہ کیا ہوا ہے تو یاد رکھیے اب زمین کو تو قاضی کے پاس حاضر نہیں کیا جا سکتا زمین ہے کھیت ہے باغ ہے مکان ہے وغیرہ پلاٹ ہے اس کو تو قاضی کے پاس ہم نہیں لا سکتے بھائی کیونکہ یہ تو غیر منقولی چیز ہے اب کیا کریں گے کہتے ہیں اب اس کا اس کی حدود اربار بیان کی جائیں گی بھائی جا بیان کی جائیں گی حدود <تصفح> اربا بھائی حدود ایک مسلم زمین کے قادث ہے فلاں مکان ہے فلاں محلے میں ہے فلاں گلی کے اندر اس مکان کے دائیں طرف زید کا مکان ہے زید ابن فلاں کا مکان ہے اس مکان کے بائیں طرف ہمر ابن فلاں کا مکان ہے اس مکان کے پچھلی طرف بکر ابن فلاں کا مکان ہے اور اس مکان کے سامنے فلاں گلی گزر رہی ہے ساری خدوت بیان کر دی بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی زمینیں ہیں جب یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی اب زمین متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب متعین ہو گئی تو, تو چیز کی تعین ضروری تھی تو زمین کے اندر یہی صورت تھی کہ اس کے خدوط بیان کی جائیں پھر اگلی کتابوں میں آپ تفصیل پڑھیں گے مولانا کہ امام صاحب کے نزدیک تین حدود اطراف بیان کر دے تو کافی ہے چاروں کا ذکر کرنا ضروری نہیں تین اطراف دائیں طرف کیا ہے مسن یا بائیں طرف کیا ہے اگلی طرف کیا ہے بس کافی ہو گیا تو کہتے ہیں وہ نیتا آخار آخار کس کو کہتے ہیں جائیداد غیر منقولی چیز بھائی اور اگر دعویٰ کی آخار کا غیر منقولی چیز کا غیر منقولی چیز جائداد بھائی کیا مسن زمین مکان کوٹھی پلاٹ کھیت باغ یہ ساری غیر منحولی چیزیں اور اگر اس نے دعویٰ کیا آکار کا یعنی جائیداد کا حد دادا ہو تو اس کی تحدید کرے گا یعنی حد بندی کرے گا حد بیان کرے گا وضع اور یہ بھی ذکر کرے گا انحوفی یہ دل مدا علیہ کی قاض صاحب وہ جو مکان ہے فلاں گلی میں ہے دائیں طرف فلاں ابن فلاں کا مکان بائیں طرف فلاں ابن فلاں کا مکان پچھلی طرف فلاں ابن فلاں کا مکان میں اس وہ مکان جو ہے یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے اس کے قبضے میں ہے تو یہ بھی ذکر ضرور کرے یہ جو مدعا ہے وہ مکان اس کے قبضے میں ہے تاکہ وہ اس کا فریق مخالف تو بن سکے اس کے ساتھ جھگڑا تو چل سکے اگر وہ مکان اس کے قبضے میں ہی نہیں تو خصومت اس کے ساتھ لوگ کرے بھائی جس کے قبضے میں یا جس کے اس کے تو مکان قبضے میں ہی نہیں سورج سمجھ میں آ تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو مدعلے ہے مکان یا وہ جگہ اس کے قبضے میں ہے تاکہ یہ قسم بنے فریق مخالف بنے اس کے ساتھ خصومت بھی ہو سکے اگر اس کے قبضے میں نہیں ہے پھر اس کے ساتھ کہاں سے خصومت کرے گا تو کہتے ہیں وضع کرا اور یہ بھی ذکر کرے کہ وہ مکان کس کے قبضے میں ہے کے قبضے میں ہے وہ اور یہ بھی ذکر کرے کہ کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے مدعی کہے گا قاضی صاحب وہ مکان جو فلا, فلا جگہ پر واقع ہے وہ اس مدعلے کے قبضے میں ہے اور میں اس مکان کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے وہ مکان دلایا جائے تو مطالبہ کرنا بھی ضروری مطالبہ نہیں کرے گا تو جھگڑا کس بات کا بھائی خت ہوگی تب کہ جب یہ کیا کرے گا مطالبہ کرے گا بھائی تو اب یہ مطالبہ کر رہا ہے تو اب قاضی اس کی مدد شروع کرے گا اور مقدمہ آگے چل پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی بھائی مطالبہ ضروری ہے تو یہ بھی ذکر کرے انہوں یوطالبی ہی کہ یہ جو مدعی ہے وہ اس کا مطالبہ اس مکان کا یا اس آکار کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ان کا نا حقیص متیذہ طالب اور اسی طرح اگر کوئی حق تھا کسی کے ذمے میں تو وہاں بھی یہ ذکر کرے گا یہ مدعی کہ کہ یہ کیا کر رہا ہے اس حق کا مطالبہ کرتا ہے مسن بھائی میں نے دعویٰ کیا زید نے میرا ایک لاکھ درہم دینا ہے اب میں اس کی جنس اور مقدار ذکر کر دیتا ہوں قاضر صاحب اس کے پاس ہیں کتنے میرے ایک لاکھ درہم میں نے جنس بھی بیان کر دی اور مقدار بھی بیان کر دی تو اس سے اب مقدمہ آگے نہیں چلے گا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا قاضی صاحب میں ان کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے وہ درہم دلائے جائیں جب مطالبہ ہی نہیں تو مقدمہ کیسے آگے چلے گا بھائی تو مطالبہ کرے کہ مجھے وہ دلائے جائیں یہ مانا وہ ان کا نا حق تنفی ذمتی زکاران نہ ہوئی طالب ہو اور اگر وہ کوئی حق ہے کسی کے ذمہ کے اندر یعنی دین ہے کسی کے ذمہ میں تو یہ بھی ذکر کرے گا کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے فیضا ساتی دعوی جب دعویٰ صحیح ہو جائے اپنی شرائط کے ساتھ دعویٰ کیا ہو جائے یہ ساری شرائط سمیت صحیح ہو گیا دعوی ابھی صرف مکمل ہوا ہے اب مقدمہ شروع ہونے لگا ہے ابھی تو صرف دعویٰ صحیح ہوا تو کہتے ہیں بھائی دعوی جب دعویٰ صحیح ہو جائے سآل اچھا بھائی میں کس کو لے کر گیا تھا؟ ایک لاکھ درہم دینے ہیں قاضی صاحب میرے و... میں ان درہموں کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے وہ درہم دلائے جائیں اب دعویٰ صحیح ہو گیا بھائی اب قاضی زید کی طرح متوجہ ہوگا اور اسے کہے گا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں کیا آپ نے واقعی اس کے ایک لاکھ ترہم دینے ہیں زید کہتا ہے جی ہاں میں نے اس کے ایک لاکھ درہم دینے ہیں بس بات ہی ختم زید نے قرار کر لیا قاضی فیصلہ کر دے گا کہ چلو بھائی اس کو ایک لاکھ ایک لاکھ درہم ادا کرو مدعی کو بات سمجھ میں آ اگر وہ اقرار نہیں کرتا اب مقدمہ آگے بڑھے گا قاضی مدعی سے کہے گا آپ نے اس قانون پڑھا حدیث پڑھی علی علی علی المدعی والیمین علی من علی من انکرا. بینا مدعی کے ذمے اور قسام منکر کے ذمے ہے تو اب قاضی مدعی کی طرح متوجہ ہوگا لاؤ بھائی کوئی بہینہ ہے یہ تو نہیں مان رہا بینا پیش کرو اس مسئلے پر اب اگر میرے پاس بہینہ ہوئی میں بینہ پیش کر دوں گا جب بینہ پیش کروں گا قاضی کیا کرے گا اس پر فیصلہ کر دے گا کیا کر دے گا قابل اعتماد دو گواہ میں نے پیش کر دیے جنہوں نے گواہی دے دی جس سے پتا چلا کہ واقعی زید نے میرے ایک لاکھ درہام دینے ہیں بس فیصلہ ہو گیا لیکن اگر میں گواہ پیش نہ کر سکا قاضی کہ نے کہا گواہ پیش کرو میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو کو کوئی گواہ نہیں ہے اب آگے اور چلے گا مقدمہ اگلا قدم آیا اب قاضی کی مدعا کی طرح مڑے گا بھائی اب تم پر قسم آ رہی ہے تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کے ایک لاکھ درہام نہیں دینے اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کر دیا جائے گا فیصلہ دیا کر دیا جائے گا. دیا جائے گا اسے ادائیگی کرنا پڑے گی پھر ترتیب سمجھ میں آ گئی جی کہتے ہیں فی دا دعویٰ جب دعویٰ صحیح ہو جائے سال القاض علیہ ہی انہا تو پوچھے گا قاضی علیہ سے انہا اس دعوی کے بارے میں اس تو قاضی مدعی سے جو ہے پوچھے گا اس دعوی کے بارے میں وہی اگر اس نے اعتراف کر لیا تو کیا کرے گا اس پر اس پر فیصلہ کر دے گا اعلی زرار کے لیے آتا ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا اس دعوے کے ساتھ دعوے کا وہ ان انکارا اور اگر اس نے انکار کیا اس نے کیا کیا ان کا میں نے تو کوئی درہم نہیں دینے تو سآل المدعی اگر مدعی نے بہینہ حاضر کر دی قضا تو اس کے کی ذریعے کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا وعین کا اور اگر وہ کیا ہوا اس سے کہتے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی بہینہ نہیں ہے وطلب اس نے کہا قاضی صاحب میرے پاس بہینا نہیں ہے تو قاضی فوراً ہی دوسرے کی طرح موڑ کے یہ نہیں کہے گا چلو اب قسم اٹھاؤ کیونکہ یہ قسم طلب کرنا یہ مدعی کا حق ہے تو مدعی کو کہنا ضروری ہے مدعی کیا کہتا ہے میرے پاس بینہ نہیں میرے پاس بینہ نہیں ہے لیکن آپ اس مدعی کو کہیے قسم اٹھا لے اس بات پر تو یہ اس کا قسم اس کا طلب کرنا ضروری ہے کون طلب کرے گا قسم کی مدائی کیونکہ؟, کیونکہ اس کا حق ہے بھائی تو کہتے ہیں وہین عجازہ انز علی کا اگر مدعی بینہ کے پیش کرنے سے عاجز ہوا وطالہ بہ امینہ قسمی اور اس نے اپنے قسم کی یعنی اپنے فریق مخالف کی قسم کو طلب کیا استخلفا ہوا تو قاضی قسم کو طلب کرے گا مطالے سے علیہ اس دعوے پر ولی بین حاضر اچھا صورت یہ قاضی نے مجھے کہا بھائی بہینہ پیش کرو بھائی آپ نے دعویٰ کیا وہ انکار کر رہا ہے میں نے کہا قاضی صاحب میرے گواہ تو شہر میں ہیں گواہ ہیں میرے پاس لیکن شہر میں ہیں تو وہ تو میں نہیں لا سکا ان گواہوں کو آپ یوں کیجیے اس سے قسم اٹھوا لیجیے قسم لے لیجیے کہتے ہیں نہیں گواہ اگر قریب موجود ہیں اور یہ ان کو لے کر نہیں آیا تو پھر اس یہ قسم اس سے نہیں اٹھوا سکتا بلکہ کیا کرے گا گواہوں کو لے قاضی کہے گا نہیں نہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا گواہ جب موجود ہے یہاں قریبی تم کیوں نہیں لے کر آئے جاؤ بھائی گواہوں کو لے کر آؤ ویسے قسم نہیں بھائی صورت سمجھ میں آ ہاں اگر گواہ دور رہتے ہیں سمجھ میں یا یہ کہتا ہے قاضی کہ صاحب گواہوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے میرے گواہ تھے یہ نہیں کہ گواہ نہیں ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہوئے اس وقت مجھے علم نہیں ہے کہیں سفر وغیرہ پر نکلے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے اب قسم اٹھوانا چاہے تو قسم اٹھوا سکتا ہے تو کہتے ہیں بھائی انقال علی بہینہ تن حاضروں حاضرہ اور اگر اس نے کہا کہ میری بہینہ موجود ہے یعنی شہر میں موجود ہے کہاں موجود ہے شہر میں موجود ہے میرے گواہ وطلب الیمین اور طلب کرتا ہے قسم کو لم يستحلف عند ابی حنیفة رحمه اللہ امام عظم ابو حنیفة رحملہ کے نظر اس مدعل ایسے قسم نہیں طلب کی جائے گی وَلَا تَرِدِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعِي وَارِدْ نہیں ہوتی قسم مدعی پر, مدعی پر قسم نہیں آتی مدعی پر قسم یاد ایسے یہ تو ہمارا طریقہ طریقہ مقدمہ کیا ہے کس طرح قاضی فیصلہ کرے گا مدعی یا تو بیینہ پیش کرے یا مدعا لے پر کیا جائے گی قسم تو بیینہ صرف مدعی کے معتبر اور قسم صرف منکر کے معتبر بئی امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہو ایک گواہ ہو تو ایک گواہ پیش کر دے اور ساتھ ایک قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے سورت سمجھ میں آ گئی ایک گواہ پیش کر دے اور ایک ساتھ قسم ہم کہتے ہیں نہیں مدائی کے ذمے صرف گواہ ہے قسم اس پر ہے ہی نہیں تو وہ صرف گواہ پیش کرتا ہے قسم وہ صرف گواہ پیش کر سکتا ہے قسم نہیں اٹھا سکتا یا یہ تو ایک سورت دوسری امام شاہ ہمارے نزدیک پہ مدعی جب بہینہ پیش نہ کر سکے اور مطالبہ کرے کہ مطالعے سے کیا لے لی جائے قسم تو مطالعے سے قسم لیں گے اگر وہ انکار کر دے تو قاضی فوراً کیا کر دیتا ہے مدعی کے حق میں فیصلہ امام شافر عملہ فرماتے ہیں نہیں مدعا علیہ نے انکار کر دیا تو فوراً مدعی کے حق میں فیصلہ اب مدعی سے کہیں بھائی اس نے تو قسم سے انکار کر دیا اب تمہارے اوپر قسم آ گئی تم قسم کھا لو کہ یہ چیز تمہاری ہے تو ابھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کے نزدیک پھر آخر میں پھر قسم کس پر آ جاتی ہے مدعی پر لیکن ہمارے نزدیک احسان نہیں بھائی ہمارے ذمے بہینا صرف مدعی, مدعی کے ذمے صرف بیینا ہے اور منکر کے ذمے صرف قسم ہے یہ مانا والا تری دل یمین والل اور قسم نہیں آتی مدائی پر ولا تقبل بئینا تو صاحب فلم کے مطلق اور قبول نہیں کیا جائے گا صاحب الید کا بیہ مل کے مطلق کے اندر یاد رکھیے جس کے پاس بھائی دیکھیے زید کے پاس ایک گاڑی ہے میں نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے مجھے دلائی جائے تو جس کا قبضہ ہے وہ کیا کہ کون کیا کہلاتا ہے صاحب ید کیا کہلاتا ہے صاحب ید بھائی جس کا قبضہ ہے قبضے والا اور جو دوسرا شخص ہے وہ خارج کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بھائی میں میرا قبضہ ہے میرا اس گاڑی پر قبضہ ہے نہیں تو میں خارج ہوں دعوی کرنے والا یہاں پر کیا ہے خارج تو صاحب ید کس کو کہتے ہیں جس کا قبضہ ہے اور خارج جس کا قبضہ نہیں ہے اس پھر اس کے بعد یاد رکھیے ایک ہے ملک ملکیت کا دعویٰ میں نے کہا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے تو میں نے مل کے مطلق کا دعویٰ کیا میں نے کوئی وجہ بیان کی میں کیوں مالک ہوں میں نے گاڑی خریدی تھی یا مجھے کسی نے تحفے کے طور پر دی تھی یا مجھے بطور وراثت کے ملی تھی میں نے کوئی سبب ذکر کیا ملکیت کا نہیں ملکیت کے تو یہی اسباب ہے نا یا تو کسی کو کیا چیز گرتے میں ملے یا وہ کسی سے خرید لے یا اس کو کوئی ہیبا کر دے وغیرہ بھائی ہے اگر سبب ذکر کرے تو آ, سبب ذکر کرے تو وہ صورت قوی ہوتی ہے ہمارا نا جس کے اندر سبب ذکر کیا جائے ملکیت کا اور اگر سبب ذکر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں مل کے مطلق کا دعویٰ کیا ہے کس کا دعویٰ کیا ہے مل کے مطلق کا دعویٰ کیا یعنی ساتھ کوئی سبب وغیرہ ذکر نہیں کیا اب صورت یہ ہے زید کے پاس ایک گاڑی ہے سورت توجہ سے سننا پہ زید کے پاس ایک گاڑی ہے تو زید صاحب میں نے اس پر دعویٰ کر دیا میں کون ہوا خارج تو یاد مل کے مطلق کے اندر کس کے اندر یعنی جب سبب ذکر نہ کرے کیوں مالک ہوں زید بھی بہینہ پیش کر رہا ہے میں بھی بہینہ پیش کر رہا ہوں میں کون ہوں خارج زید کون ہے اور دعویٰ دونوں کی طرف سے مل کے مطلق مطلق کا کا کا ہے ہے کس چیز مل کے کوئی بھی سبب نہیں کر رہا تو زید کہتا ہے میں اس گاڑی کا مالک دو گواہ پیش کر دیے وہ صاحب ید ہے میں خارج ہوں میں نے بھی گواہ پیش کر دیے اور میں بھی کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں مل کے مطلق تو یاد رکھیے مل کے مطلق کے اندر صاحب ید کی بہینہ قبول نہیں میل کے مطلق میں صاحب ید کی بہینہ قبول نہیں کیوں نہیں قبول تو بلکہ یوں کو کس کی بہینہ پھر قبول کی جائے گی سارے میں نے بھی دو گواب پیش کیے میں نے کہا میں مالک زید جو صاحب قبضہ ہے اس نے بھی دو گواب پیش کیے گواہوں نے کہا یہ زید ان کا مالک ہے تو گواہی کس چیز پر پیش کر دی دونوں نے مل کے مطلق پر تو کس کی بہینہ سنی جائے گی خارج کی صاحب یس کی بہینہ نہیں سنی جائے گی کیوں نہیں سنی جائے گی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مل کے مطلق پر گواہی پیش کر رہا ہے بھائی کس چیز پر کہ میں اس چیز کا مالک ہوں بھائی یہ تو ہمیں بھی بظاہر ویسے لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے تو گواہی سے کوئی نئی چیز ثابت ہوئی بھائی چیز جس کے پاس ہو عموماً وہی مالک ہوتا ہے یا مالک نہیں ہوتا جی زید کے پاس گاڑی ہے تو ظاہر کی کیا ہے مالک بھی کون ہونا چاہیے جی زید جی ہی کو ہونا چاہیے تو مل کے مطلب تو ہمیں اس کے قبضے سے ہی پتا چل رہی ہے پھر گواہوں نے کوئی نئی چیز ذکر کی گواہوں نے کوئی نئی چیز ذکر نہیں کی لہٰذا یہ اب یہاں پر اس سلسلے میں صاحبیت کی بہینہ نہیں سنی ہاں اگر سبب ذکر کرتا ہے میں نے دعویٰ کیا قاضی صاحب یہ گاڑی جو زید کے پاس ہے یہ میری ہے کیونکہ میں نے آمر سے خریدی ہے زید کے قبضے میں ہے گاڑی زید ہے نہیں کہا یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے آمر سے خریدی ہے اب دونوں ساتھ سبب ذکر کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر کس کی بہی نا اولا صاحب ید کی بہینہ اولا ہے کیونکہ دونوں کیا ذکر کر رہے ہیں کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بھی ذکر کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا بھئی میری بیانہ سے یہ ثابت ہوا کہ میں نے آمر سے خریدی زید کی بیانہ سے کیا ثابت ہوا کہ زید نے اس سے خریدی معلوم ہوا اور اس زید کا تو قبضہ بھی ہے معلوم ہوا اس نے مجھ سے پہلے خرید لی تھی آمر سے آمر سے کیا کیا تھا مجھ سے پہلے خرید لی تھی اسی لیے اس کے قبضے میں ہے گاڑی اور مجھے آمر نے بعد میں بیچی ہے معلوم ہو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے صورت سمجھ میں آ تو لہٰذا جب اس نے پہلے وہ چیز کس کو بیچ چکا ہے زید کو تو مالک کون ہوا زید ہوا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا والا تخبل بینا تو صاحب فلم ملکل مطلق اور قبول نہیں کیا جائے گا صاحبہ کو فلم ملک مطلق کس کے اندر قزا علیہ بن نقول نقل ین کا مانا ہے انکار کرنا قسم سے قسم اٹھانے سے انکار کرنا اچھا صورت کیا چل رہی تھی قاضی نے مدعی سے کیا طلب کی گواہی طلب کی اور گواہی طلب کی مدعی نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے قاضی صاحب لیکن آپ کیا کیجیے مدالے سے قسم لے لیجیے میں قسم طلب کرتا ہوں اس سے آپ قسم لیجئے قاضی نے مدالے سے کہا قسم اٹھاؤ اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا کیا کیا؟ تو کہتے ہیں بس قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے اور جو دعویٰ مدعی نے کیا تھا وہ اس پر لازم کر دے فوراً فیصلہ کر دے صورت سمجھ میں آ گئے تو جب ایک دفعہ انکار کر دے بس قاضی فیصلہ کر دے قاضی فیصلہ کرنا چاہے تو کر دے لیکن کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قاضی فوراً فیصلہ نہ کرے بلکہ جب اس پر پہلے قسم پیش کرنے لگے تو اسے بتا دے بھائی میں تمہارے پر تین دفعہ قسم پیش کروں گا قسم اٹھا لے تو یہ تو ٹھیک ہے اگر تم نے قسم نہ اٹھائی تو میں تمہارے خلاف فیصلہ کر دوں گا تاکہ اسی پوری بات کا پتہ لگ جائے کہ اگر میں نے قسم نہ اٹھائی تو میرے خلاف کیا ہو جائے گا فیصلہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہیدانقل مدعا مینی جب انکار کر دیا مدعا لین قسم سے قضا علیہ بن نقول تو فیصلہ کر دے اس کے خلاف بن نقول قسم سے انکار کی وجہ سے با سبکی سبب بن نقولی قسم سے انکار کی وجہ سے وہ الزما علیہ اور اس مدالیہ پر لازم کر دے ماں وہ چیز علیہ جس کا اس پر مدعی نے کیا کیا ہے دعویٰ کیا ہے سمجھ میں اور مناسب ہے کہے, کہے, سے کہے اِنِّي آرِضُ عَلَيْكَ سَلَاسًا مَن تم پر پیش کرتا ہوں میں تم پر پیش کروں گا قسم تین مرتبہ فَإنحا اگر نے قسم اٹھا لی بہا جزا محضوف ہے تو اچھی بات ہے وہ اللہ خز قورنہ میں تجھ پر کیا کر دوں گا فیصلہ یعنی تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا علا آیا بھائی علا کس لیے آتا ہے زر کے لیے تو تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا دیمت دا اس چیز کے ساتھ جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ ادا کر جب مقرر کر دے تین مرتبہ پیش کرنا مرتبہ مقرر کی وجہ سے رحم اللہ تعالی اور اگر دعوا نکاح میں تھا دعویٰ کس سلسلے میں تھا ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ میری من ہے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے عورت انکار کرتی ہے یہ شخص قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب اس عورت سے میرا نکاح ہو چکا ہے قاضی عورت سے پوچھے گا عورت انکار کر رہی ہے نہیں میرا اس سے نکاح نہیں ہوا تو اب قاضی مدعی سے کہے گا لاؤ بھائی گواہ پیش کرو بھائی نکاح پر اس نے کہا قاضی صاحب میرے گواہ تو نہیں ہیں ان کا تو انتقال ہو چکا ہے تو بس مولانا اب یہاں منکر پر قسم نہیں آئے گی قاضی کہے گا جاؤ بھائی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا بھائی تو منکر پر یہاں قسم نہیں کیونکہ یہ دعویٰ کون سا ہے نکاح کا یہ شاخ ہے عورت نے دعویٰ کر دیا مرد پر کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے مرد انکار کر رہا ہے تو عورت سے بہینہ تو طلب کریں گے لیکن اگر وہ بہینہ پیش نہ کر سکی تو مرد سے قسام نہیں اٹھوائی جائے گی تو کہتے ہیں وہ انکانتی دعوی نکاحل کی روئندہ ابھی حنی فتح رحم اللہ تعالی اور اگر دعویٰ نکاح کا تھا تو پھر قسم نہیں اٹھوائی جائے گی منکر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یعنی قسم طلب نہیں کی جائے گی منکر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ولا نکاہی ورجاتی ولفلائی وق وصبی ولا ودود ولیان یہ کتنی چیزیں ہو گئیں بھائی یہ آٹھ نو چیزیں ہو گئی بھائی ان سب کے اندر یاد رکھیے امام صاحب فرماتے ہیں قسم نہیں ہے منکر پر قسم نہیں ہے متعی پر بہینہ تو آئے گی لیکن اگر وہ بہینہ پیش نہ کر سکا تو منکر سے قسم نہیں لی جائے گی بھائی صورتیں دیکھتے جاؤ بھائی نکاح کی صورت میں نے بتلا دی بھائی رجعت رجعت بے رجوع کرنا ایک آدمی نے ایک عورت بیوی کو طلاق بی بی دی طلاق کے بعد عزت بھی گزر گئی عزت کے بعد اب اس نے دعوی کیا کہ میں نے عزت میں رجوع کر لیا تھا بیوی بی کہتی ہے نہیں اس نے رجوع نہیں کیا تو اب خامن پر قسم ہے خامن پر بہینہ ہے لیکن اگر بہینہ پیش نہ کر سکا تو منقر جو بیوی بی ہے اس کے اوپر قسم نہیں یہ عورت نے دعویٰ کر دیا عورت نے کہا اس شخص نے عزت کے اندر رجوع کر لیا تھا خامن کہتا ہے میں نے کوئی رجوع نہیں کیا تو بیوی کہتے میں بہینا تو ہے لیکن خامن جو منکر ہے اس پر قسم نہیں وَلْفَئِ فِي عفل ایلا فی کامانا بھی رجوع بھائی ایلا کس کو کہتے ہیں جانتے ہو کہ نہیں بھائی کہ پیچھے تفصیل گزر گئی باقاعدہ باب گزرا تھا بھائی کہ خامن اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم اٹھا لے یہ کیا کہلاتا ہے ایلا اور چار ماہ تک قریب نہ گیا تو پھر اس صورت میں قسم تو پوری ہو گئی لیکن بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی کیا ہو جائے گی طلاق بائن ہو جائے گی تو یہ علا مارا نام تو ایلا کے اندر بھائی چار ماہ تک قریب جانے کی قسم اٹھائی اور چار ماہ تک قریب نہ گیا تو بیوی بی کو کیا ہو جائے گی طلاق بائن ہو جائے گی لیکن اگر اس مدت کے اندر وہ بیوی بی کے پاس چلا گیا تو اس صورت میں قسم تو ٹوٹ گئی لیکن اب طلاق بیوی بی کو نہیں ہوگی کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے تو یہ معنی مانا بل فیل علا علا کے اندر رجوع میں بھائی پیچھے رجوت کو ذکر کیا رجوع کے لیے رجوع کا لفظ, ذکر کیا اب کا, لفظ ذکر کر رہے ہیں کا بھی وہی معنی ہے رجوع کرنا یہ یہ کیا وجہ, وجہ یہ دراصل قرآن میں یہاں رجوع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا فی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو فقہ کے رام نے بھی بھائی قرآن ہی کے لفظ کو کیا کیا ہے اس سلسلے میں استعمال پھر کرتے ہیں بھائی برکت کے طور پر بھائی الا کیا ایک خامن نے قسم اٹھائی کہ ولہ میں چار ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اب چار ماہ گزر گئے بیوی کو کیا ہو چکی تلاقے بائیں کامن نے دعویٰ کر دیا خاض صاحب میں نے تو رجوع کر لیا تھا بھائی عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں اس نے رجوع نہیں تو خامن پر بہینہ تو ہے لیکن بیوی بی پر جو منکر ہے اس پر قسام نہیں یہ اس کا عقت ہے عورت نے کہا قاضی صاحب اس نے رجوع کر لیا تھا خامن کہتا ہے نہیں میں نے رجوع نہیں تو جو مدائی ہے اس پر بئینا تو ہے لیکن جو منکر ہے اس پر قسام نہیں ورقی غلام غلامی کے اندر بھائی مسن دیکھو ایک شخص نے ایک دوسرے شخص پر دعویٰ کیا ایسا دوسرا شخص ہے جس کے نصب کا پتہ نہیں بھائی اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ میرا غلام ہے یہ کیا ہے یہ میرا غلام ہے اب پتہ ہی نہیں کسی کو اس شخص کے بارے میں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں میرا غلام ہے بھائی اب مدعی پر گواہ پیش کرنا ہے لیکن اگر یہ گواہ پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ پر قسامہ نہیں ہے یہ اسی طرح استیلاد ہے استیلاد کا معنی مانا ولد بنانا ام ولد صورت یہ ایک باندھی نے دعویٰ کر دیا ہے ایک شخص پر کہ قاضی صاحب اس شخص کے میں باند... اس شخص کے میں نے بچے کو جنم دیا اور اس نے پھر اقرار بھی کر لیا تھا آپ نے پڑھا تھا ولد کیسے بنتی ہے کہ باندھی کسی شخص کے بچے کو اپنے آقا کے بچے کو جنم دے اور آقا پھر اس کا اقرار بھی کرے تو پھر وہ کیا بن جائے گی اس کی ولد بنے گی اگر آقا اقرار نہ کرے تو اس کی ولد بھی نہیں تو باندی نے دعویٰ بھائی یہاں صرف باندی کی طرف سے دعوی ہو سکتا ہے باندی نے دعوی کیا کہ قاضی صاحب یہ اس میں اس شخص کی باندی ہوں اور میں نے اس کے بچے کو جنم دیا تھا اور اس شخص نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا اور تو جب اقرار کر لیا تو میں اس کی امر بلد ہو گئی لہذا اب میں اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گی اور وہ بچہ اس کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا کیا ہوا تھا ہو اور وہ شخص انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میری امر ولد نہیں ہے تو اس صورت میں یاد رکھیے جو مدعی ہے یعنی وہ باندھی اس کے ذمہ بہینا ضروری ہے لیکن منکر یعنی جو آقا ہے اس پر قسم نہیں وہ نصبی نصب میں بھی اسی طرح ہے بھائی یا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا مجھول النصب ہے ایک شخص ہے اس کے نصب کا پتہ ہی نہیں دوسرے نے دعویٰ کیا یہ قاضی صاحب یہ میرا بیٹا ہے بھئی اگر پہلے سے نصب معروف ہے کہ پتہ ہے فلاں کا بیٹا ہے پھر تو یہ دعوی درست نہیں اچھا تو یہ مشہول النصب ہے اور عمر بھی اتنی ہے کہ واقعی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں اس کا بیٹا نہیں تو مدعی کے ذمہ بہینہ ہے مدعا پر قسام نہیں دوسرے نے دعویٰ کیا خالص ہے میں اس کا بیٹا ہوں بیٹے نے اب دعویٰ کر دیا میں بیٹا ہوں یہ میرے والد ہیں تو اس مدعی پر بہینہ ہے لیکن اگر بہینہ پیش نہ کر سکا تو مدعال پر قسامہ نہیں ہے ولولا بھائی اسی طرح ولا کے اندر ہے بھائی کیسے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب فلاں آدمی جو ہے اس کا میں غلام تھا اس نے مجھے آزاد کیا تھا تو میری ولا اس کو ملے گی میری ولا اس کے لیے ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے کہ نہیں قاضی صاحب نہیں تو مدعی جس نے دعویٰ کیا اس کے ذمے بیانہ ہے لیکن منکر کے ذمے قسام نہیں اچھا اسی طرح ولائے موالات ہے قاضی کہتا ہے قاضی صاحب اس آدمی سے میری ولائے موالات ہوئی ہے بھائی یہ میرا مولا موالات ہے بھائی کیا ہے اس کے ساتھ آقد ہوا ہے آقد موالات جانتے ہیں نہیں جانتے ایک شخص دوسرے کے ساتھ نیا نیا مثلاً اسلام لایا اور دوسرے کے ساتھ عقد کر لیا کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی جنایت کی جرم ہوا مجھ سے تو اس کے سارے دیت تم اور تاوان تم ادا کرو گے اور بدلے کے طور پر جب میں مر جاؤں گا تو میری ساری وراثت کے حقدار تم ہو گے تو یہ جو عقد ہوا اس کو عقد موالات کہتے ہیں تو ایک نے عقد موالات کا دعویٰ کیا دوسرا اس کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو اس میں بھی مدعی کے ذمے بیانہ ہے اور مدعی منکر پر قسام نہیں ہے ودود خدوت کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے بھائی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس نے مجھ پر کیا کیا ہے زنا کی تہمت ہے اس کو قذف لگائی ہے اسی کوڑے لگائیے قاضی کہے گا گواہ پیش کرو وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے آپ اسے قسم اٹھوا لیجئے کہتے ہیں نہیں بھائی مدعی کے ذمے بہینہ تو ہے لیکن منکر کے ذمے یہاں پر قسم نہیں کیونکہ قسم کے کی ذریعے حد ثابت ہے وہ قسم سے انکار کر دے گا اور ہم اس پر حد کا حکم لگا دیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ادنا شبے کی وجہ سے بھی کیا ہے حد کیا ہو جایا کرتی ہے مسافد ہو جاتی ہے بھائی اچھا وہ اسی طرح لعان ہے بھائی ایک بیوی بی نے کہا قاضی کے پاس آ گئی قاضی صاحب یہ جو میرا کامند ہے اس نے مجھ پر زنا کی سہمت لگائی ہے لہذا میں اسے لعان کرنا چاہتی ہوں قاضی اسے کہتے ہیں گواہ پیش کرو عورت کہتی ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے اس بات پر ہاں آپ اس سے قسم اٹھوا لیجیے تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ لیان بھی حد کے درجے میں ہے حد کی طرح ہے کس کی طرح ہے حد کی طرح ہے بھائی اس لعان کے وجہ سے حد سے بچ گیا یا نہیں بچ گیا ورنہ تو حد قزف آتی تو خامن اس کی وجہ سے تو یہ خامن کے لیے حد قزف کے درجے میں ہی ہے تو لہذا یہاں پر مدعی کے ذمے بہینہ تو ہے لیکن منگیر پر قسام نہیں صورتیں سمجھ میں آ گئیں تو کہتے ہیں ولاحل فقین نکاح دیول فل ایلا اب رخ وططیلا دیول ولا اول خدو دلآن اور قسم نہیں طلب کی جائے گی نکاح کے معاملے میں ور رجاتی اور رجوع کرنے کے معام میں ولف افل ایلا اور ایلا میں رجوع کے اندر ور رخی اور رقیت کے اندر غلامی میں ولی اور ان میں ولد ہونے میں و اور نصب میں ولولا اور ولا کے اندر ولحدود واللعان اور حدود اور لعان میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وہ خال اور صحبین فرماتے ہیں پوفی فی کا کل ہی کہ قسم لی جائے گی قسم طلب کی جائے گی ان تمام کے اندر اللہ فی الحدود حدود مگر حدود اور لعان ان میں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں قسم نہیں لی جائے گی البتہ باقی تمام مسائل میں قسم لی جائے گی بھائی بھائی کیوں قسم نہیں لی جائے گی اور کیوں لی جائے گی چلیے آپ کو تفصیل بھی بدلا دوں دیکھیے ایمام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کسی مقدمے میں قسم آ گئی منکر پر کیا آ گئی قسم آ گئی. اور پھر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا مثلا میں نے زید پر دعویٰ کیا قادی صاحب اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے قاضی نے اس سے پوچھا اس نے انکار کیا قاضی نے مجھے کہا بھائی یہ تو انکار کر رہا ہے لاؤ گواہ پیش کرو میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے تو قاضی اسے کہے گا کہ قسم اٹھاؤ وہ قسم اٹھاتا ہی نہیں خاموش قاضی نے پھر کہا قسم اٹھاؤ تو اس نے پھر قسم تین دفعہ پیش کی اس نے تینوں دفعہ انکار کیا یا خاموش رہا قسم نہیں اٹھاتا تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے میرے حق میں اب اسے ایک لاکھ روپیہ دینا پڑے گا مجھے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو اس نے قسم نہیں اٹھائی یا قسم سے انکار کیا یہ کس درجے میں ہے صاحب فرماتے ہیں گویا اس نے اقرار کر لیا جب قسم نہیں اٹھائی گویا کے دعوے کا کیا کر لیا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے دینا ہے اگر نہ دینے ہوتے تو کیا کر لیتا قسم اٹھا لیتا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اقرار نہیں شمار کریں گے سچی قسم اٹھانا کھانا بھی گوارا نہیں کی اس شخص نے ہم یوں سمجھیں گے یہ شخص ابھی بھی کیا ہے سچا ہے اس نے کوئی پیسے نہیں دینے تھے لیکن پھر بھائی یہ جو لاکھ اس کے خلاف ہے بھائی اس نے قسم اٹھانے سے انکار کیا فیصلہ تو ٹھیک ہے اس کے خلاف ہو گیا لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے ایک لاکھ کا اقرار کر لیا ہے بلکہ کیا سمجھیں گے یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ علماء فرماتے ہیں سچی قسم اٹھانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے معزز آدمی کسی معاملے میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تو اس شخص پر بھی قسم آئی اس نے کہا بھائی ایک لاکھ کے لیے میں قسم اٹھاؤں گوارا نہیں کیا اس نے ایک لاکھ کے لیے کسم اٹھانے اس پیسے دینا گوارا کر لیے لیکن قسم اٹھانا اس نے ایک لاکھ کے لیے گوارا نہیں کی. تو یوں سمجھیں گے یہ جو اس نے ایک لاکھ دیا ہے یہ اس نے قسم آ... سے بچتے ہوئے یہ ایک لاکھ خرچ کر دیا لیکن قسم سے اپنے آپ کو بچا لیا کیا کیا ایک لاکھ خرچ کر لیا لیکن قسم سے اپنے آپ کو امام صاحب کے نزدیک بھائی جب کوئی شخص قسم سے انکار کر دے تو اس کو کیا اقرار سمجھیں گے یا اس نے بزل کا معنی خرچ کرنا ان اقرار سمجھیں گے یا بزل سمجھیں گے بھائی <سؤال> یعنی خرچ کر لیے ایک لاکھ لیکن قسم کھانا گوارا نہیں کیا بزل باز بھائی اور صاحبین کے نزدیک اس انکار کو کیا سمجھا جائے گا اقرار کر لیا تو نہیں دینا زیر نے انکار سے قاضی نے امام صاحب کیا فرماتے یہ اس قسم سے انکار کس درجے میں ہے یہ بدل کے درجے میں ہے پیسے خرچ کر رہا ہے لیکن سچی قسم اٹھانا بھی اس کو پسند نہیں صاحب کے نزدیک یہ کس درجے میں ہے اقرار کے درجے میں گویا اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے اس کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اچھا تو امام صاحب کے نزدیک جو قسم سے انکار ہوتا ہے یہ بزل کے درجے میں ہوتا ہے اور یہ جو آٹھ مسائل نو مسائل ذکر ہوئے ان میں بزل جاری نہیں ہوتا ان میں بزل جاری مثلا دیکھو ایک میں بات سمجھا دیتا ہوں باقی اسی پر سیاض کر لینا ایک آدمی ایک عورت پر دعوی کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے تو اس شخص پر کیا آئے گی بہینا عورت پر قسم آئے گی جی ایمان صاحب کیا فرماتے ہیں عورت پر قسم آئے گی عورت پر قسم ہی نہیں آئے گی قسم بھائی کیوں نہیں آئے گی قسم کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر بزل نہیں جاری ہو سکتا قسم سے انکار کرے تو کو ہم کیا شمار کرتے تھے بزل یہاں جب بزل نہیں جاری ہو سکتا تو قسم بھی نہیں ہے بزل کیوں نہیں جاری ہو سکتا کہتے ہیں اگر ایک مسن دیکھو یہ عورت کہتی ہے بھائی میرے اوپر تو قسم آ رہی ہے میرے اوپر کیا آ رہی ہے قسم آ رہی ہے یہ میرے اوپر نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے حالانکہ میرا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا یہ بات, آ, بات تو اسی طرح ہے, میرا اس سے نکاح نہیں ہوا دل میں سوچ رہی ہے میرا تو اس سے نکاح نہیں ہوا لیکن اب مجھے پر تو قسم آ رہی ہے لیکن میں تو کسی معاملے میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتی تو میں قسم نہیں اٹھاؤں گی ہاں اپنے آپ کو چلو اس کے حوالے کر دیتی ہوں دعوی کس چیز کا ہے اسی عورت ہی کا تو ہے میں قسم نہیں اٹھاؤں گی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہوں تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہاں پر اپنے آپ کو حوالے کرنا درست جب اس کی بیوی بی نہیں ہے تو حوالے کرنے کا کیا معنی بھائی تو یہاں بزل جاری ہو سکتا ہے قسم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو دعویٰ ہے وہ پورا کر دے نہیں یہاں دعویٰ پورا نہیں تو یہاں بزل نہیں جاری ہو سکتا کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو قسم سے بچا لے اور بزل کر لے خرچ کر لے کوئی چیز کیونکہ یہاں دعویٰ مال کا تو ہے ہی نہیں یہاں تو دعوی کس چیز کا ہے اس عورت کا دعویٰ ہے کہ یہ میری من ہے مال کا دعویٰ ہوتا تو چلو وہ مال خرچ کر لیتا عورت وہ مال خ... کچھ مال دے کر کیا کر لیتی اپنے آپ کو قسم سے بچا لیتی لیکن یہاں بزل جا... بزل کر کے اپنے آپ کو قسم سے نہیں بچا سکتی تو معلوم ہو یہاں بزل جاری نہیں ہوتا جب بزل نہیں جاری ہو سکتا تو یہاں پر قسم بھی نہیں آ سورت سمجھ میں آ گئی چلیے بس کریں بھائی بس, بس بھائی حضف المرام اللہ علم بحقیقت حقیقت الکلام